سلم کوئی سم کوئی, کوئی بوزل نکلے کوئی سلام کوئی میسم کوئی بوزر نکلے جو بھی نکلے وہ جو بھی نکلے وہ مکادر کے سکندر نکلے جو بھی نکلے بھی نکلے وہ مکاتر کے سکندر نکلے کوئی سلم کوئی نسم کوئی بوزر نکلے شرکمات یہ جو اصغر کے لیے مانگ رہا ہے پانی <تصور> یہ جو اصغر کے لیے مانگ رہا ہے پانی مارے نک دیکھو کر تو سمندر نکلے, کوئی سلمہ کوئی کوئی بوزر نکلے اور تمام مومنین کے میں نظر کر رہا ہوں یہ شیر تمام کی سماعت ہے اس چاہوں گا آپ لوگوں سے آپ سے گزارش ہے آپ سے گزارش ہے آغاز صاحب فرما رہے ہیں یہ چیز آباد میں تفصیل کر دیگا دور پڑے محمد و آل محمد پر مارد خاک پہ ٹھوکر تو سمندر نکلے کوئی سلمہ کوئی میسم کوئی بوزر نکلے اور خاص سمجھ توجہ جاؤں گا آپ لوگی مال اسلام نے باٹا اسلام نے مال اسلام نے پاتا تو ہزاروں موجود خون اسلام نے خون اسلام نے مانگا تو بہادر نکلے کوئی سلمہ کوئی نیسم کوئی بوزر نکلے مال مال اسلام نے باٹا تو ہزاروں موجود خون اسلام نے مانگا تو بہادر نکلے کوئی سلمہ کوئی نیسم کوئی بوزر نکلے آئیے